نحمد و نسلم نسلم على رسوله الكريم مع بعضك الله من الشيطان الرجيم بسم الله ورحمة الرحيم و أقيم الصلاة و آق الثكاة و أركعوا مع الراكعين صدق الله لليل عظيم إن الله و ملائك على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه و سلموا تسليما صلى الله على النبي جل الله عليه وسلم صلاه وسلام عليه يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاه والسلام عليك يا خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اليك واصحابك قرآن کریم قرقان حمید کی جو آیت مذم جسرا اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے باقی مصالحت آواز کر اور نماز قائم کرو اور زکعت ادا کرو ورک اور واقعی اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر اس ترجمے سے صاف واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہی ہے اور نماز کا حکم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بڑے واضح انداز میں دیا گیا ہے حالانکہ ایک بار کا حکم دے دینا حاکم کا کافی ہو جاتا ہے لیکن متعدد بار ایک ہی کام کے بارے میں جب بار بار خون دیا جاتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام بہت ضروری اور بہت اہم نماز کے بارے میں افقام قرآن کریم میں جو بیان فرمائے گئے ہیں اس میں کہیں تو یہ فرمایا عقیم الصلا تھا ولا تكون من المشرقین کہ نماز پابندی سے ادا کرو اور تم مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ کہیں یہ فرمایا فخلف امباد خلف ان اباء خلاف کہ ان کے بعد کچھ ناخلف ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا کہیں یہ فرمایا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تم جہنم میں کس بات میں داخل کیے ما صلا کک تم جہنم میں کس وجہ سے داخل ہوئے تم اور مطلب یہ ہوا کہ جہنمی کیوں بنے تو جہنمی لوگ جواب یہ دیں گے کہ لمنقمن المسلین کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا پڑھاتے تو آپ دیکھیے کہ نماز نہ پڑھنے کا وبال اور نماز ادا نہ کرنے کی سزا جہنم تو اتنی اہم عبادت اور اتنی بار پرانے قریب میں اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے ہمیں دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہماری نجات کے لیے بہت ضروری ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ نماز جو ایک محتم بشان عبادت ہے اس کی ادائیگی میں کس طرح سے دین و دنیا فلاح اور تین و دنیا کے کس قدر فوائد جو ہیں مثبر ہیں نماز کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے اگر آپ غور کریں تو ایک شرط تہارت بھی ہے جس میں وضو بھی آ جاتے ہیں اس کے جو اسلامی فوائد ہیں اور شرعی جو منفعتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہیں ان سے ان کے بارے میں انکار نہیں کیا جاتا لیکن دنیاوی فوائد بھی آپ ذرا دیکھیں کہ حکماں اور اطبا یہ بتلاتے ہیں کہ جو بار بار منہ دھوتے ہیں آزاد ہوتے ہیں تو اس سے دماغی مرد پیدا نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی لکھا کہ نمازی آدمی عام طور پر تلّی کے مرد سے اور جنون کے مرد سے اور پاگل اور دیوانے کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ تہارت میں کپڑوں کا بھی پاک رکھنا ہے جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا بھی پاک رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ ساری ان باتوں کا خیال رکھتا ہے اس کے اس کا بدن بھی پاک ہو اس کا جسم بھی پاک ہو اس کے کپڑے بھی پاک ہوں اس کا لباس پاک ہو اس کی جائے نماز پاک ہو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ کو اور ہر ہر اپنی چیز کو پاک اور صاف و ستھرا رکھے گا تو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی جو ہے اس سے بہت سے امراض کا اضالہ ہو جاتا ہے گندگی سے اور صفائی اور ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھنے والا اپنے اجسا, اپنے جسم کو اور اپنے جو ہے وہ کپڑوں کو اور اپنے بدن کو پاک رکھے گا اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے گا پاک رکھے گا تو کیسے جو ہے بیماری پھیلے گی اس کو وہ بیماریوں سے صاف ستھرا رہے گا تو یہ تو نماز کی شرطوں میں جو ہے یہ خوبیاں اور یہ فوائد مضمر ہیں ہم صحت کے لیے کتنے روپے کتنی نقدی کتنا سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں صحت حاصل کرنے کے لیے تو یہاں جو ہے کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا یہاں تو صرف جو ہے خیال رکھنا ہے تو اس طرح سے طہارت اور ستھرائی جب نمازی حاصل کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے اس کا اہتمام کرتا ہے تو بغیر جو ہے رقم خرچ کیے ہوئے بغیر نقدیک خرچ کیے ہوئے جو ہے اس کو بیماریوں سے امراض سے نجات مل جاتی ہے یہ نماز کی شرطوں کی کیفیت اور یہ نماز کی شرطوں میں یہ اثر ہے دنیاوی اعتبار اور وہ فوائد ہیں تو وہ تو پھر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں کلّی کرتا ہے تو منہ سے جو گناہ گناز ہوئے منہ کے گناہ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اور جب چہرہ دھوتا ہے تو جناب آنکھوں سے جو گناہ کا انتخاب کیا وہ آنکھوں کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں تو اب اب دیکھیے پاؤں پاون جب پاؤں دھوتا ہے تو پھر پاؤں کے گناہ دور ہو جاتے ہیں تو یہ تو یہ روحانی اور یہ عربی فوائد تو اس قدر دینی اور دنیاوی منفاطیں اور دینی اور دنیاوی فوائد جس عبادت میں ہو اور اسلام کی جس قدر بھی عبادات ہیں ان کے اندر یہ ثابت ہو گیا موجود ہیں نماز ان میں سر فہرست ہے پھر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اور اس کی جو ترتیب ہے اس کی جو حیت ہے اس کی جو صورت ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں پھر رکو کرتے ہیں پھر رقو سے اٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں تو یہ کیا ہم کبھی ان افعال پر اور نماز کے ان ارکان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہے تو اس سلسلے مارک یہ ہے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر فرشتوں کی تمام مجموعی عبادت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے اس لیے کہ ملاقت المقربین اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کس اس, اس طرح سے اور کس کس انداز سے ادا کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بعض فرشتے تو وہ ہیں کہ جو صرف حالت قیام ہی میں کھڑے ہوئے ہیں بس وہ کھڑے ہو کر ہی اللہ کی عبادت انجام دے رہے ہیں کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو حالتیں رکو میں ہیں جھکے ہوئے ہیں بس جھکے ہوئے ہیں اسی انداز سے اور اسی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو, جو سجدے ہی میں ہیں سجدے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں جس طرح سے وہ عبادت انجام دے کچھ ہے کہ اس طرح سے عبادت انجام دے رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم قائدے میں بیٹھتے ہیں فشاہو پہ بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ان فرشتوں کی ساری عبادات کو گویا کہ اس سورج سے اور اس انداز سے ادا کر رہا ہے تو اس طرح سے اس کو فرشتوں کی جو عبادت ہے اس کا جو ثواب ہے اس طرح سے انداز کرنے کا ایک نماز کے اندر جو ہے اس کو یہ جی تمام درجے اور یہ جی تمام مناظر اور یہ جی تمام جو ہے ثواب اور یہ جی تمام انعام و کرام حاصل ہو جاتے ہیں تو یہ تو نماز کی کیفیت کا حال ہے پھر ذرا آپ دیکھیں کہ نماز کی جو یہ تعداد ہے کہ ہم پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض تو آپ سب جانتے ہیں کہ نماز جب فرض ہوئی تو پچاس نمازیں فرض ہوئی حضرت مت علیہ السلام کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے پر پینتالیس نمازیں معاف ہوئی اور پانچ نمازیں ہو گئیں لیکن کس انداز سے کس طرح سے کہ پڑھی آئیں گے تو پانچ لیکن ان پانچوں, کو پانچوں کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر کہ من ایک نماز کا ثواب دس نمازوں کے برابر کہ منجا ابل حسنتی پلاشر کہ جو ایک نیکی انجام دے اس کو اس ایک نیکی کا ادر و صلا اللہ کے یہاں دس نیکیوں کے جیسا ملتا ہے تو اس طرح سے پانچ نمازوں کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر تو یہ نمازوں کی تعداد میں خوبی اور عذر و ثواب اور پھر یہ کہ پانچ وقت جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امم سادتہ میں یہ نمازیں تھیں لیکن اس طرح سے نہیں بعض امتوں نے صرف فجر ہی کی نماز پڑھی جیسے کہ حضرت اعظم علیہ السلام صرف فجر کی نماز ان پر فرق تھی اور بعض میں ظہر کی ہی نماز پڑھی حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبی نو علی علیہ السلط پر ظہر کی چار رکات نماز پرست ظہر کی نماز پڑھ تھی اور اثر کی نماز حضرت سیدنا جونس علیٰ نبی نب علی علیہ السلط صرف اصر کی نماز پڑھتے تھے ان پر عصر کی نماز پڑھتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر جو ہے صرف مغرب کی نماز پڑھ وہ مغرب کی وقت نماز پڑھا کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عشا کی نماز پڑھتے تھے ان پر عشا کی نماز پڑھتے تو اس طرح سے امن سابقہ نے ایک ایک نمازیں پڑھی یہ تو امت مسلمہ کی خوش قسمتی ہے کہ اس اس ام یہ امت ساری امتوں کی برابر نماز پڑھ رہی ہے اس پر جو ہے یہ پانچ وقت کی نماز جو فرض کی گئی یہ اس لیے کہ تاکہ ساری امتیں جو اپنے وقت میں جو ایک ایک وقت نماز پڑھتے رہی اس امت کو یہ شرط حاصل ہو جائے کہ یہ ان سارے اوقات میں نماز پڑھے یہ پانچ وقت کی نماز اتنی ہے اور پھر اگر آپ غور کریں تو یہ بھی بات سامنے آئے گی کہ اسلامی عبادات کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی ہر حالت کا آغاز انسان کی ہر حالت کی ابتدا اللہ کے ذکر سے اللہ کے فکر سے اور اللہ کی عبادت اور اللہ تعالی کی یاد سے وہ حالت کا آغاز ہو تو ہم غور کرتے ہیں تو انسان کی پانچ حالتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور باقی ساری کسی میں جو ہے وہ شامل وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو ہم جب جاتے ہیں تو یہ ہماری پہلی حالت ہے کہ ہم سو کر اٹھے بیدار ہوئے تو یہ ہماری ایک نئی حالت شروع ہوئی تو اب جب ہماری یہ حالت شروع ہو رہی ہے تو ضروری ہوا یہ ہماری اس حالت کا آغاز نماز فضر سے ہو اللہ کے ذکر سے ہو اس کے بعد پھر ہم دنیاوی کاموں میں دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو گئے اور دنیا کا معاملہ ہم نے انجام دینا شروع کیا تجارت کی لین دین کی بزنس کیا یہ کیا وہ کیا تو دو دوپہر ہو گئی اب جو ہے جناب بھوک لگی کھانے کا وقت آیا کھانا کھایا اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی اشتراحت کرنے کی طبیعت چاہی تھوڑی اختراحت کی اور یہاں تک کہ جو ہے جو دوپہر ہو گئی اور جناب اب جو ہے ہم اچات برشات ہو گئے تو اب یہ ہماری دوسری حالت شروع ہوئی تو اب یہاں پر بھی یہ ہوا کہ ہم اپنی دوسری حالت کا بھی آغاز اللہ کی یاد سے کریں تو نواز ظہر ہم ادا کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم مصروف رہے یہاں تک کہ پھر جو ہے وہ وقت آیا کہ جس میں ہم دنیا کے مشاغل سے فارغ ہوئے اور جو ہے سیر و تفریح جو طبیعت نے چاہا اور بازاروں میں اور منڈیوں میں اور تجارتگاہوں میں جو ہے جناب ایک رونق جو ہے وہ دیکھنے میں آئی تو اب گویا کہ یہ تیسری حالت کا آغاز ہو گیا تو اب ضروری ہوا کہ اب ہماری تیسری حالت کی بھی ابتدا اچھے انداز سے ہو اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے فکر سے ہو اس لیے جو ہے ہم اصد کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اب پھر یہ وقت گزرا یہاں تک کہ پھر جو ہے مغرب کا وقت آ جاتا ہے اور مغرب کا وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سے دن رخصت ہو رہا ہے اور رات جو ہے وہ آ رہی ہے تو اب اس حالت میں بھی یہ تقاضا ہوا کہ اب یہ دنیا نے گویا کہ ایک نئی کروٹ بدلی ہے اب یہ ہماری ایک نئی حالت کا پھر سے آغاز ہو رہا ہے کہ صرف دن جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ رخصت ہوا جاتا ہے اور رات جو ہے وہ ہمارے سامنے نمودار ہوا چاہتی ہے تو لہذا یہاں پر بھی جو ہے ہم جو ہے وہ اچھے انداز سے اس, اس حالت کا آغاز کریں اور نماز مغرب کے لیے جو ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اب نماز مغرب ادا کی کھانا کھایا اور پھر جو ہے جناب طبیعت نے چاہ کہ اب جو ہے ہم سوئیں اب ہم نیند کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتے ہیں اور سونے کی ہم تیاری کرتے ہیں تو یہ ایک اور ایسی حالت آئی کہ اب ہم جو سونے کو جا رہے ہیں تو اب یہ کچھ نہیں معلوم کہ ہماری یہ آخری نیند ہو اور اس کے بعد جو ہے پھر کل قیامت ہی میں کھڑا ہونا ہو اور قیامت ہی میں ہم جو ہے کھڑے ہوں تو پھر جی کہ اس حالت میں اچھا یہی ہے کہ ہے اللہ کی یاد کر کر اللہ کا ذکر کر کر اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کر سر نگو ہو کر اللہ کی یاد کر کر ہم جو ہے وہ اپنی نیند کا آغاز کریں اس لیے کہ جس کام کا آغاز اچھا ہوتا ہے اس کا انجام اور اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ معمولی سی بات ہے کہ جب ہم کسی دکان پر خریداری کے لیے جاتے ہیں تو جناب وہ دکاندار یہ تمنا کرتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا پہلا گاہک آئے تو مبارک آئے تاکہ جو ہے اس کی برکت سے سارے دن کی تجارت اچھی ہوتی رہے اس لیے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھا گاہک ہو تو ہم جو ہے جب سونے کے لیے جا رہے ہیں تو نماز عشاء ادا کر کر جو ہے ہم اپنا سونے کا کام انجام دیں ہم نیند کریں ہم سوئیں تو پھر اس لیے کہ نیند کیا ہے نیند بھی جو ہے ایک موت ہے ایک موت کا حصہ ہے سونے کے بعد کچھ خبر نہیں ہوتی کیا ہو جائے کیا نہیں ہوتا ہے تو نیند بھی ایک موت ہی کی قسم ہے اور نیند بھی ایک موت ہی کی صورت ہے تو کس لیے اچھا ہے اور ضروری ہے کہ سونے سے پہلے جو ہیں ہم نماز عشا ادا کر رہے ہیں جی نے کیا خوب کہا ہے کہ سونے والے رب کو سجا کر کے سو کیا خبر پھر صبح اٹھے کہ نہ, نہ اٹھے کچھ خبر نہیں اس لیے جو ہے رب کو سزا کر کر سونا چاہیے یہ پانچ وقت کی نمازیں ہمارے لیے جو ہے یہ،, یہ پیغام دیتی ہیں اور ہمیں جو ہے یہ سمجھاتی ہیں کہ دیکھو تمہاری حالت بھی پانچ اور تمہارے اوقات جو ہیں یہ بڑے یہ پانچوں ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی یاد اس طرح سے کی جائے تو پھر جو ہے دنیا اور آخرت میں تمہیں خیر ہی خیر جو ہے وہ حاصل ہوگی اور بھلائی حاصل ہوگی دین کی بھی بھلائی حاصل ہوگی اور دنیا کی بھلائی بھی حاصل ہوگی پھر آپ نماز کی جو یہ رکتیں آپ ادا کرتے ہیں کہ دو رکتیں ادا کر رہے ہیں تین رکتیں ادا کر رہے ہیں چار رکتیں ادا, ادا کر رہے ہیں یہ کیا ہے اس میں بھی آپ غور کریں تو اس میں بھی ہمیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جناب معالجین اطبہ حکیم جو ہیں ان سے جب ہم کوئی نسخہ اپنی بیماری کا طلب کرنے جاتے ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان سے جب ہم دوا لیتے ہیں تو حکیم صاحب جو ہیں وہ جناب کسی نسخے میں ایک ماشا کسی نسخے میں دو ماچے کسی میں تین ماچے کسی میں چار ماچے کسی میں ایک رسی کسی میں دو رسّی کسی میں تین رسی اس طرح کے جو ہے وہ جناب جڑی بوٹیاں اور دوائیں شامل کرتے ہیں یا اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جناب ایک چھوٹی گولی دیتا ہے ایک بڑی گولی دیتا ہے ایک کیپسول دیتا ہے ایک شربت دیتا ہے اس طرح کی دوائیں تجویز کرتا ہے تو گویا کہ یہ ہماری جو ہے وہ جسمانی امراض کا علاج اس طرح سے اس طرح اس اتنی دواؤں میں جو ہے یعنی مدبت سمجھتا ہے اور حکیم ہی بہتر سمجھتا ہے ڈاکٹر ہی بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو دو گولی دینا جو ہے اس کے مرد کے لیے مفید ہے تین گولی دینا اس کے مرض کے لیے مفید ہے تو یہ تو گویا کہ ہمارا جسمانی نسخہ ہو گیا تو نماز کی تعداد میں بھی آپ غور کر لیں دیکھ تو دو رکعت ہیں تین رکعت ہیں چار رکعت ہیں گویا کہ یہ ہمارے ہمارا روحانی نسخہ ہے تو ہمارا حکیم بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے جو ہے وہ دو رکعت تین رکعت اور چار رکعت اسی میں ان کا جو ہے وہ روحانی علاج ہے اس لیے یہ رکتیں جو ہیں ہم ادا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ کہ ہم قبلے کی طرف جو ہے منہ کر کر کھڑے ہوتے ہیں قبلے کی طرف ہم جو اپنا رخ رکھتے ہیں ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو یہ اس میں بھی کبھی ہم نے غور کیا نہیں آپ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں خاکی ہیں ہمارا یہ بدن اور ہمارا یہ جسم مٹی سے تیار ہوا ہے اور خان کعبہ مکت المکرمہ جہاں خانہ کعبہ موجود ہے جہاں یہ فضا موجود ہے جہاں جو ہے یہ موجود ہے یہ کیا ہے یہ تمام روئے زمین کی اصل ہے یہیں سے ساری زمین پھیلتی چلی گئی مرکز وہی ہے وقت وہی ہے سینٹر وہی ہے وہی سے جو ہے جناب زمین کا پھیلنا شروع ہوا ہے اس طرح سے زمین پھیل گئی ہے تو ہم جب چنت سبلا کی طرف خان کعبہ کی طرف منہ کر کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام عالم اور ہمارے اجسام کی اصل وہی ہے کہ جو ہم جس کی طرف ہم منہ کیے ہوئے ہیں گویا کہ ہم اپنے اپنی اصل کی طرف جو ہے متوجہ ہو رہے ہیں تو ہماری اصل وہی ہے وہی مرکز ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے جسم کی اجسام کی اصل جو ہے یہ مرکز ہے حسان کعبہ کا مقام جو ہے یہ اصل ہے تو اسی طرح سے جو ہے جناب روحوں کی اصل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو اس لیے دیکھیں آپ کہ جب وہ ہماری روح کی اصل ہیں تو نمازی کیا کرتا ہے نماز نمازی جو ہے اتحیات پڑھتے ہوئے جو ہے, کہتا ہے سلام النبیو یا رسول اللہ ہم آپ پر نماز پڑھنے والے آپ پر سلام بھیج رہے ہیں اس لیے کہ آپ ہماری روح کی اصل ہیں اسی لیے تو یہ حکم ہوا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازی کو نماز میں بلائیں تو نمازی پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حالت نماز میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور حاضری دے اس لیے کہ یہ اصل ہیں اور ان کی طرف جانا جو ہے یہ ضروری ہے کیوں اور پھر یہ خوبی یہ کمال یہ ہمارے مختری نے گرامیہ لکھا کہ نماز آج بھی اگر سرکار دعالم کی آواز مبارک اور حضور کا بلانا آج بھی کسی نمازی کے کان میں آ جائے وہ سن لے تو اس پر آج بھی ضروری ہے آج بھی ضروری ہے کہ وہ پہنچ جائے اور وہ نماز وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں چلا جائے وہاں گفتگو بھی کرے اور آ کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز پڑھنا شروع کر دے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس لیے کہ وہ نماز, نماز نماز کس کے لیے پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے نا اور یہ حکم کس کا ہے یہ بھی اللہ ہی کا حکم یا عام عجیب اللہ برس ایجادات ہوں کہ اے اہل ایمان جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو اس, کی بلائے اس, کے, اس کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ ایجادات ہوں جب تمہیں جو ہے وہ بلائیں جب تمہیں پکارے اس میں کوئی قید نہیں کہ کب کبھی یہ حیات ظاہری کے ساتھ نہیں یہ حیات ظاہری کا حکم نہیں تھا بلکہ آج بھی یہی حکم ہے اس لیے کہ وہ اگر نمازی نماز پڑھتے ہوئے گیا تو کہاں گیا اسی داغ کی طرف گیا کہ جو خود اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں آج اگر کوئی نمازی اپنے ابا کو سلام کرے تو سارے دنیا کے عالم اسلام کے مفتی یہ لکھیں گے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی اگر اپنے ابو کو سلام کا جواب دے لیکن یہاں اگر السلام علیکم نبیو نہ پڑھے حضور کو سلام نہ کرے تو سارے عالم کے مفتی یہی کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اس کی نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ اس نے عقائد نامداد جو, جو روحوں کی اصل ہیں ان پر سلام کیوں نہیں بھیجا کیونکہ وہ روحوں کی اصل ہیں اس لیے جو ہے ہر نمازی پر یہ واجب ہے کہ السلام علیکم اجنبیو برحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر نماز میں پڑھے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ضروری ہے یہ نماز کس قدر اہم کی ہے